أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه وعمن الانعام حمولۃ وفرشا قلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين وامنامیانگولا تم و فرشاں اور چوپاؤں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے اور کچھ زمین سے لگے ہوئے کلو مما راضا قاقم اللہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ والا تب خطوط شیطوان اور شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو بھی یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اب یہاں پہ جانوروں کی اللہ سبحانہ ہو گیا نے چوپاؤں کی دو قسمیں بیان کی ہیں ہنگولہ و فرش حمولا ان جانوروں کو کہتے ہیں جن پر بوجھ لادا جاتا ہے جس طرح اونٹ اور بیل اور فرشا سے مراد زمین سے لگے ہوئے جس طرح بھیڑ بکری اگلی آیت میں اس کی تشریح ہے بیل کی پشت پر اگرچہ کوئی بوجھ نہیں ڈالا جاتا لیکن وہ بہت بھاری بوجھ کھینچ کر لے جاتا ہے اسے بھی بوجھ ڈالنا ہی کہتے ہیں تو اللہ تعالی نے یہ کھیت اور چوپائے جو تمہیں عطا کیے ہیں تمہارے لیے حلال ہیں انہیں کھاؤ اور شیتان کی پیروی نہ کرو کہ جس کے پہکانے پر چاہل مشرقوں نے ان میں سے کئی قسموں کو حرام کر لیا تھا کھیتی میں سے بھی اور چوپاؤں میں سے بھی اس طرح کے پچھلی آیات میں گزرا ہے کہتے تھے کہ یہ چوپائے اور یہ کھیتی یہ ممنوع ہے جس کو ہم چاہیں وہی اس کو کھا سکتا ہے اور کوئی نہیں اور پھر وہ اپنے بتوں کے نام پہ معبودوں کے نام پہ وہ وقف کرتے تھے تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے پیچھے کھیتی کی تمام اقسام ذکر کر دی اور کہا کہ یہ جب پھل لائیں یہ کھاؤ اور کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو اور یہاں پر ہمہ قسم جانوروں کا تذکرہ کر دیا کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے ازواج یہ آٹھ قسمیں ہیں مین اللہ نئی بھیڑ میں سے دو من الماض نئی اور بکری میں سے دو قل کہہ دیجئے حرم کیا دونوں نار اللہ نے حرام کئے ہیں یا دونوں مادہ یاداوں کے لپٹے ہوئے ہیں من مجھے علم کے ساتھ کوئی خبر دو ان کو تم صالقین اگر تم سچے ہو یہ آٹھ اقسام یعنی نر اور مادہ گائے اونٹ بھیڑ بکری چار جنسے ہیں ہر جنس کا نر بھی اور مادہ کل آٹھ قسمیں ہو گئی یہ اللہ سبحانہ ہوا تھا نے ورمین العام کی تفسیر بیان کی ہے پچھلی آیت میں کہا ہے نا وامن العامی حگولا تمافر شام جو گاؤں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے اور کچھ زمین سے لگے ہوئے اور سمان یا تھا ازواج یہ انعام کی آٹھ معروف قسمیں ہیں دو بھیڑ یعنی نار اور مادہ دو بکری یعنی نر بکری اور مادہ اسی طرح اگلی آیت میں اونٹ اور گائے کا ذکر ہے اللہ سبحانہ ہوا تھا نے ان سب کو حرام کیا ہے حلال قرار دیا ہے حرام ان میں سے کچھ بھی نہیں نہ نا نر حرام ہے نہ مادہ حرام ہے اور نہ ہی مادا کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے وہ حرام ہے کچھ بھی حرام نہیں سب کچھ اللہ نے حلال قرار دیا ہے ان جانوروں میں سے تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ کہتے کہ معافی بتو ناظ ہی الانعام کہ ان جانوروں کے پیٹ میں جو ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے حلال اور عورتوں پر حرام اور اگر وہ گردہ ہوتا تو سارے کے سارے اس میں شریک ہو جاتے کبھی کچھ مادہ جانوروں کو حرام قرار دے لیتے بتوں کے نام پہ چھوڑ کے اس طرح صاحبہ وسیلہ بحیرہ اس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے بتوں کے نام پہ جانور چھوڑ کے کبھی نر جانوروں کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے اس طرح حام کہ جس کی پشت سے دس بچے پیدا ہو جائیں تو اس کو وہ چھوڑ دیتے تھے اونٹ کو کہتے تھے ہام یا زہرو ہو اس کی پشت گرم ہو گئی ہے اس کو چھوڑ دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آ درکار نہیں ہرامہ امیر جی کیا ان جانوروں میں سے دونوں نار حرام ہیں یا دونوں مادا حرام ہیں یا جو ماداؤں کے پیٹ میں ہیں جانور جنین وہ حرام ہے کوئی دلیل ہے تو وہ بتاؤ نبی بی علم ان کو تم ساد کوئی علم ہے تو اس کے ساتھ مجھے بتاؤ دلیل دو طرح کی ہوتی ہے یا اکلی یا نقلی اقلی دلیل ہے تو بتاؤ کہ حرام ہونے کی وجہ ان کا نار ہونا ہے یا مادہ ہونا ہے اگر نر ہونا ہرمت کی وجہ ہے تو کچھ نر جانور تم کھاتے ہو اگر مادہ ہونا ہرمت کی وجہ ہے تو کچھ مادہ جانور تم کھاتے ہو اور اگر پیٹ کا بچہ جنین ہونا ہرمت کی وجہ ہے تو کچھ جنین بھی تم کھاتے ہو تو لہذا اکلی تو کوئی دلیل نہیں اور اگر دلیل نقلی ہے یعنی وہی سے دلیل ہے تو پھر بتاؤ وہ بھی پیش کرو کہ اللہ کا حکم کہاں ہے جو اللہ نے دیا ہے فرمایا وامین الف نہیں گی وامین نہیں اور اونٹ میں سے دو اور گائے میں سے دو کل آل تک رینی ہر رام کیا دونوں نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ ام یا جس پر دونوں حاضر تھے جب اللہ نے کا دبا تو پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا تاکہ لوگوں کو بغیر کسی علم کے گمراہ کرے ان ظالم یقینا اللہ تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا اب نقلی دلیل کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ اللہ کا وہ حکم کسی آسمانی کتاب میں ہو اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ تم نے خود براہ راست اللہ تعالی سے یہ بات سنی ہو تیسری تو کوئی صورت نہیں ہو سکتی اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انکل تم شہادا کم اللہ بہادا کیا جب اللہ نے انہیں حرام قرار دیا تو تم اس وقت موجود تھے پھر بتاؤ اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے نہ خود سنا نہ کسی رسول کے واسطے سے سنا بلکہ اپنی طرف سے ہی اللہ تعالی پر جھوٹ باندھ رہا ہے اس سے بڑا ظالم اور قوم ہوتا اللہ پر جو بندہ جھوٹ باندھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ میں نے اب اتنے لئی کو جہنم میں اپنی انتریاں کھینچتے ہوئے دیکھا یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے بتوں کے نام پر جانور چھوڑے تھے وسیلہ رام اس یہ نام دے کر جانوروں کو بتوں کے نام پر سب سے پہلے امرائی نے آزاد کیا تھا یعنی مشرقین کے خود ساختہ حرام کیے ہوئے جانوروں کی حرمت جو تھی اللہ تعالی نے اس حرمت کی تردید کی ہے کہ اپنی طرف سے انہوں نے حرام کر رکھا ہے جبکہ اللہ سبحانہ کھانا ہوا کے ہاں تو یہ سارے جانور حرار ہیں <سؤال> کہہ دیجیے کہ جو وہی میری طرف کی جاتی ہے میں اس میں کسی کھانے والے پر کوئی بھی چیز حرام نہیں پاتا یت جسے وہ کھاتا ہے اللہ ان اللہ کے وہ مردار ہو او یا بہایا ہوا خون ہو او لحمہ خمزیر یا خمزیر کا گوشت ہو رج سن بے شک وہ گندگی ہے او اور یا نافرمانی کا باعث ہو جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو یہ چار چیزیں حرام ہیں میری وہی میں فمن غیر والا عادن اور جو مجبور کر دیا گیا اس حال میں کہ نہ وہ بغاوت کرنے والا ہو اور نہ خد سے گزرنے والا فعین رَبَّكَ ربا کا غفور رحیم تو یقیناً تیرا رب بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے چار حرام چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ میرے اوپر نادل شدہ وحی میں صرف یہ چار چیزیں حرام مجھ سے نے اپنی طرف سے جانوروں کو حرام کیا ہوا تھا مختلف نام دے کر جس طرح پچھلی آیات میں گزرا ہے تو اللہ سلخانہ ہوا نے گزشتہ تین آیات میں ومین النام حقولت و فرشا سے لے کر اسمانی ازواج اور ومن السن والی جو آئے یہاں اللہ نے بیان کر دیا کہ یہ سارے جانور حلال ہیں ان میں سے نہ نر حرام ہے نہ مادہ حرام ہے نہ ہی ماداؤں کے پیٹ میں رحموں میں موجود بچہ جنین وہ بھی حرام نہیں یہ سب حرام ہے اور حرام کیا ہے اب یہ سوال تھا تو اس کا جواب اللہ نے دیا کہ میری طرف انہیں کہہ دیجیے کہ جو میری طرف وحی کی گئی ہے اس میں صرف چار چیزیں حرام ہیں بس ایک میتا مردار مردار میں وہ تمام جانور شامل ہیں جو حلال جانور ہو تبلی موت مر جائے یا حادثاتی موت مر جائے یا شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا جائے جسے شریعت کے خلاف ذبح کیا گیا ہو مثلا جان بوجھ کر تیز دھار آلے سے پوری گردن ہی اڑا دی جائے ایک ہے کہ جان بوجھ کر نہیں اڑائی پیسے چری چرائی تیز تھی تو گردن کاٹے وہ ایک الگ بات ہے دوسرا ہے جان بوجھ کر کوئی اس طرح کرے یہ غیر شری طریقہ ہے دبا کا تو اس کو بردار میں شمار کیا جاتا ہے اسی طرح کرنٹ لگا کے مارنا اور سخت گرم پانی میں دبو کر مار دیا جائے الگ غیر شروع زمینا جو ہے وہ بھی سارے کا سارا مردار میں شامل ہے شریح طریقے سے جانور ذوا کیا جائے یا شکار کیا جائے تو حلال ہے ورنہ وہ مردار والا ہی اس پر حکم لگے گا دوسری چیز فرمایا او دمن مسپوہ وہ خون جو بہایا گیا ہو یہ زندہ کا ہو یا زبحہ کا ہو جو خون بہ جاتا ہے وہ حرام ہے البتہ وہ خون جو جسم کے اندر رہ جاتا ہے وہ حرام نہیں ہے گوشت یہ بھی حقیقت میں کیا ہے خون سے بنتا ہے نا پیدا ہوتا ہے تو آپ اس کو جتنا مرضی دھو لیں گوٹیوں کو لیکن اس میں خون اندر بہرحال رہ ہی جاتا ہے حرام کیا ہے جو بہ گیا جو نہیں بہا اندر رہ گیا وہ حرام نہیں ہے اسی طرح جگر کلیجی جس کو کہتے ہیں اور تلی یہ ہوتا ہی جامد خون ہے سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارے لیے دو خون اور دو مردار حلال ہیں وہ دمان مردار کیا ہیں؟ الجراد ٹڈی داد اور مچھلی یہ مر بھی جائے تو حلال ہے اس کو روا نہیں کیا جاتا اور خون دو حلال ہیں وہ کون سے فرمائیں الکا بھی دے جگر اور تلی یہ جانور خون ہوتے ہیں لیکن حلال हराम حرام, حرام خون کون سا ہے جو بسفو ہو بہ جائے تیسری چیز فرمائی او لہمہ خنزیر خنزیر کا گوشت فرنا ہو رج سن یقین گندگی ہے یعنی صحت کے لحاظ سے بے شمار بیماریوں کا باعث ہونے کی وجہ سے اور بے غیرتی میں بدترین جانور ہونے کی وجہ سے کھانے والوں میں اس کی تاثیر کی بنا پر معنوی طور پر سراسر گندگی ہے لہذا یہ بھی حرام چوتھی چیز فرمایا او فس پن او اللہ بھی یا وہ نافرمانی کا باعث کہ غیر اللہ کے نام پر جس کو پکارا جائے معروف کیا جائے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جانور اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے اس لیے وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا جائے وہ جانور حلال نہیں ہے وہ ہر غیر اللہ بھی اور اگر کسی جانور پر مشہور کر دیا جائے کہ یہ فلاں غیر اللہ کا ہے مثلا دخا کا بکرا امام بری کی گائے مثلا غیر اللہ کے نام پر مشہور کر دیا جائے فلاں پیر صاحب کی نظروں نے آپ اب ذبح کرتے وقت اگرچہ اس پہ بسم اللہ اللہ ہو پڑھ کے چھری پھیریں گے لیکن اوہلا علی غیر اللہ ہو گیا نسبت اس کی غیر اللہ کی طرف ہو گئی لہذا وہ حرام ایسے جانور کو کھایا نہیں جائے گا وہ اہل علی غیر اللہ ہی بھی اسی طرح ان جانوروں سے چونکہ مقصود ہوتا ہے غیر اللہ کو راضی کرنا ان بتوں کو یا پیروں فتیروں کو راضی کرنا تاکہ یہ راضی ہو کر ہمارے کام سنوار دیں ان کی رضا کے لیے ان کو ربا کیا جاتا ہے ان پر بسم اللہ بھی پڑھی گیا تو حرامی رہے گی کیوں اس لیے کہ اعتبار نیت کا ہے زبان سے بسم اللہ پڑھنا کافی نہیں نیت تو ہے بتوں کو راضی کرنا محبدان باطلہ کو پیروں فقیروں کو گتی نشینوں کو راضی کرنا اور نیت کا الہار خود ان کی زبانی ہو چکا ہے اور عرس اور قبر کا جو ماحول ہے وہ بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے عرس پر قبر پر جو لے کے آیا ہے جانور کو دبا کرنے کے لیے اب بھلے وہ بس ملا اللہ خود پر پڑھ کے دبا کرے لیکن ادھر لایا کیوں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے اجازت مانگی کہ بہوانا جگہ کا نام ہے وہاں اونٹ دبا کرنا چاہتا ہوں پوچھا کیوں وہاں پہ کوئی چاہریت کا کوئی میلہ ٹھیلا لگتا ہے نہیں پوچھا کیا وہاں پر کوئی آستانہ ہے بت ہے جہاں پر اس کے نام پہ دبا کیا جاتا ہے کہا نہیں آپ نے سمجھایا ٹھیک ہے جا کے دبا پار مذہب مطلب میں اگر ایسا کچھ ہوتا تو منع کر دیتے تو ایسے آستانوں پہ لے جا کر اللہ کے نام پر بھی اللہ تعالیٰ کی جائے تو پھر بھی وہ تو لغیر اللہ ہو گیا نسبت اللہ کی, کی طرف ہو گئی تو جو شخص مجبوری کی بنا پر ان چیزوں کو کھا لے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ انہیں حلال نہ سمجھے انہیں حرام ہی سمجھے یہ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں انہیں حرام جانے اور حرام سمجھتے ہوئے مجبوری کے تحت انہیں کھائے ضرورت سے آگے نہ بڑھے بندہ مر رہا ہے تو مرتے بندے کو اگر دو نوالے مل جائیں تو اس کی کمر سیدھی ہو جاتی ہے جو بھوک سے مر رہا ہے اور وہ پیر بھرنے نہ بیٹھ جائے غیرہ باغ ولا حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو سرکشی نا فرمانی کرنے والا نہ ہو تو پھر یقیناً تیرا رب نہایت بخشنے والا بے حد رحم والا ہے سورہ بقرہ میں بضا ہوئی ہے کہ فلاح عشما مجبور ہو کے اگر کوئی کھاتا ہے حرام تو پھر اس پر کوئی گنا نہیں لیکن بقدر ضرورت کھائے جتنی کی مجبوری ہے اتنا کھائے اب یہاں پہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت میں تو یہ ذکر ہوا ہے کہ جو وہی میری طرف کی گئی ہے اس وہی میں صرف اور صرف یہ چار چیزیں حرام ہیں باقی سارا کچھ حرام ہے جبکہ شریعت میں اور بھی کئی چیزیں حرام کی گئی ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل اس زمانے کے مشرقین کے لحاظ سے بات ہو رہی ہے چونکہ اس زمانے کے مشرقوں نے بحیرہ صاحبہ وغیرہ کو حرام کر رکھا تھا اور ان چاروں چیزوں کو وہ حلال سمجھتے تھے فنزیر کو بھی خون کو بھی اوہلا علی غیر اللہ کو بھی اور اسی طرح مردار کو بھی حلال سمجھتے تھے تو جن چیزوں کو وہ حلال سمجھتے تھے ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ حرام ہے اور جن چیزوں کو وہ حرام سمجھتے تھے اور حرام نہیں ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ چیزیں حلال ہیں اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ یہ آیت نازل ہونے تا صرف یہ چار چیزیں ہی حرام تھیں اور کوئی چیز حرام نہیں تھی باقی چیزیں پھر بعد میں حرام ہوئیں جیسے پرانے مجید میں وہ رشتے ذکر ہوئے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ان کے ساتھ نکاح کرنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کچھ مزید اضافہ کر کے وضاحت کی قرآن نے تو بین ایک آدمی بحق وقت دو بہنوں سے نکاح نہیں کر سکتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اضافہ کیا اور وضاحت کی کہ خالہ اور بھان جی کے ساتھ اسی طرح پھوپی اور بھتیجی کے ساتھ ایک ہی آدمی بیا وقت نکاح نہیں کر سکتا یہ اضافہ ہوا اسی طرح کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں بھی, بھی حرمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آہستہ بتائی خیبر کے موقع پر غزبۂ خیبر میں گدوں کا گوشت ہنڈیوں میں ڈالا ہوا ہے اور ہنڈیاں پک رہی ہے آگ جلائی جا رہی ہے اس کے نیچے پوچھا کہ یہ کس چیز پر آگ جلا رہے ہیں کہا کہ یہ گھریلو گدوں کا گوشت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا اللہ اور اس کا رسول تمہیں گھریلو گدوں کا گوشت کھانے سے منع کرتے صاحب کرام نے الٹ دی پختہ ہوا سالت کر دیا حکم آ حرمت کا آہستہ آہستہ حرمت کے حکام نازل ہوئے اسی طرح آپ نے حکم دیا ہے کہ ہر وہ پرندہ ہر وہ پرندہ جو کنجے سے شکار کرے حرام ہے ہر وہ درندہ جو کچلی والا ہے وہ حرام ہے بعد میں آہستہ آہستہ یہ سب چیزوں کی حرمت نازل ہوتی رہی اور اس کی وضاحت آتی رہی پہلے جب یہ آہست نازل ہوئی اس وقت تک یہی چند چیزیں حرام تھی اس کے علاوہ اور کچھ حرام نہیں تھا وہی حَرَّمْنَا رمنا کلین اور وہ لوگ جو یہ ہوتی ہوئے ہم نے ان پر ہر ناخن والا جانور حرام کیا و من الباری والی ہر رمنا اور گایوں اور بکریوں میں سے ہم نے ان پر دونوں کی چرمیاں حرام کر دی اللہ ماہتما سوائے اس تربی کے جو ان کی پشتے اٹھائے ہوئے ہوں اویل ہوا یا انتنیا اور وقت والا یا جو ہردی کے ساتھ ملی ہوئی ہو ذالی کا جزینا ہم, ہم یہ ان کی سرکشی کی وجہ سے ہم نے جزا دی و انعلا ساد خون اور ہیں ہر ناخن والے جانور سے مراد وہ جانور یا پرندہ ہے جس کی انگلیاں پھٹی ہوئی نام الگ الگ نام پرندے کچھ ایسے ہوتے ہیں ان کی انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں اسی طرح وہ جانور جن کے پاؤں میں درمیان میں کٹ نہیں کھور کے اندر یہ زی سفر ہیں ان کو ناخن والے درندے یا پرندے کہا جاتا ہے تو اللہ تعالی نے یہ سارا کچھ ان پر حرام کر دیا تھا اور یہ اسی طرح گائے اور بکری کی چربی بھی ان پر حرام کر دی تھی ہاں وہ چربی جو پیٹ کے ساتھ لگی ہوتی یا آمتوں کے ساتھ جو چربی ہوتی یا ہڈیوں پر وہ چربی حلال تھی باقی ساری چربی جانور کے اندر سے جو نکلتی تھی ان پر حرام تھی یہ چیزیں حرام نہیں تھی بلکہ ذاتی کا جذینہ ہو بھی بکی ہند بطور سزا یہودیوں کے اوپر یہ چیزیں حرام کی گئی تھی ہم نے وقتی طور پر ان کو حرام کیا تھا مقصد اس میں یہودیوں کے اس دعوے کی تردید ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جو چیز اسراہی یعنی یعقوب علیہ تو اسلام پر حرام کی گئی انہوں نے اپنے آپ پر حرام کر لی تھی وہی ہمارے لیے حرام ہے اور کچھ حرام نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے کی بھی ترجیح کی کہ نہیں یہود پر ہم نے یہ چیزیں بھی حرام کی تھیں یہودیوں کا یہ دعویٰ غلط ہے لیکن یہودیوں پر چربی حرام ہوئی تو انہوں نے چربی ہی لے کر کے حلال کر لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ والے سال آپ نے رشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو برباد کرے ان پر چربیوں کو حرام کیا گیا تو انہوں نے اسے پگھلایا اور پھر اس کی قیمت کھا گئے چربی کو پگھلایا پگھلا کے اس کا تیل بنایا اور وہ بیچا اور قیمت کھانے لگے کہتے چربی کھانی آرام ہے نا چلو بیچ لیتے ہیں فربا ہر اللہ ہر رانا اخلا ش اللہ علیہ کسی چیز کو کھانا حرام کرتا ہے ہر راما ارے ہو اللہ اس کی قیمت بھی حرام کر دے اس کی بے و شرح اس کی فرید و خروف بھی حرام ہو جاتی ہے آج کل مسلمانوں نے بھی یہ طریقہ کار استعمال کیا ہوا ہے مسلمان خود خنزیر کا گوشت نہیں کھاتے کافروں کو بیچتے ہیں شراب خود نہیں پیتے لیکن غیر مسلموں کو بیچتے ہیں پاکستان میں بھی اور بیرون ملک میں تو بہت زیادہ یہ کام ہوتا ہے اور یہ چربی جو ہے حرام جانوروں کی جو چربیاں ہمارے لیے حرام ہیں ان چربیوں کا کاروبار بھی مسلمان کرتے ہیں یہ وہ سوکھ بنانے والے جتنے بھی ہیں چربی کدھر سے آتی ہے رونے ملک سے کوئی پتہ نہیں حلال جانور کی چربی ہے یا آرام کی ساری مکس ہوتی ہے پھر حلال جانور کی ہے تو یہ کس طریقے سے اثر کی گئی ہے زما کیا گیا ہے جانور کو یا مار کے نکالی گئی ہے کوئی پتہ نہیں کچھ لوگ اس کی انٹرنیٹ کے طور پر متبادل کے طور پر وہ پام آئل وغیرہ استعمال کرتے ہیں نیرول بنانے کے لیے اکثر نیرول بنانے والی کمپنیاں ہلالوں اور آم کی تمیز کے بغیر چل رہا سارا کچھ ہڈیاں وہ روڑیوں سے جو آپ کھا کے چوس کے پھینکتے ہیں وہ لوگ اکٹھی کرتے ہیں یہ آپ کے پاس چالیس منٹ کے فاصلے پہ وزیر آباد سے سارو کی روڈ کے اوپر تین چار کارخانے ہیں اکٹھے وہاں جا کے پوچھیں کہ کیا کرتے ہیں ان ہڈیاں وہ جرافیل بنتی ہے وہی ٹاپیوں میں وہی وہ مطلب ہے کہ آپ کی ٹوتھ پیسٹ میں اور وہی وہ بیکری آئٹمس کے اندر بھی اور جیلی میں اور بہت ساری چیزوں میں ڈلتی ہے یہ کسٹرڈ وغیرہ سب ہڈی ہے وہ اٹھانے والے کو تو نہیں پتا کہ یہ بکرے کی ہڈی ہے کہ کتے کی ہڈی ہے وہ جمع کرتا ہے جا کے بیچ دیتا ہے وہ اس کو تعداد میں بھی گوتے ہیں پھر چونے میں پھر پانی میں پھر خوش کر کے اس کو پیس کے اس کی جراٹ بناتے ہیں پوری قوم کو لگایا ہوا کھانے کے لیے کئی ادویات ہوئی پڑتی ہے حلال حرام دو کی طویل ختم جس طرح یہود نے کیا تھا وہی وہ کام آج مسلمان کرتے ہیں فنکت دادو کا رقب کمزور والا یو ردو بسمل مجرمین کہ اگر وہ تجھ کو جٹلائیں تو کہہ دے تمہارا رب وسی رحمت والا ہے اور اس کا عذاب مجرموں سے ہٹایا نہیں جاتا یعنی اگر تم اب بھی نافرمانی کی روش چھوڑ کر حق کی سیدھی راہ اختیار کر لو تو اپنے رب کے دامن رحمت کو اپنے لیے کھلا اور وسیع پاؤ گے لیکن اپنی اس موجودہ روش پر اڑے رہے تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کا عذاب تم سے ڈل گیا ہے جب اس کا عذاب آتا ہے تو مجرموں اور سرکشوں کو اس کے عذاب سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں آئے کے پہلے حصے میں ذو رحمت ان واسعہ کہہ کر اللہ کی وسیع رحمت کی طرف اشارہ کر کے ترغیب دی ہے اور دوسرے حصے میں بلاج ردو باسو المجرمین کہہ کر کہ مجرموں سے اللہ کا عذاب کرتا نہیں ہے ترغیب ہے دریا ہے یہ خاص انداز ہے قرآن مجید کا نصیحت کا کہ تہذیب بھی اور ساتھ ساتھ ڈراوا اور ترغیب بھی تاکہ لوگ گناہوں سے بچ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر کاربند اور عمل پیرا ہو جائیں سبحان اللہ